بحب اللہ و رحمت محمد, محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سبینشاہ واٹس ایپ گروپ ون الرباشہ بکیر فہران واٹسپ گروپس اور سمین سب کو سلامت کرتے ہیں اور آج عید کی دوسری عید دن ہیں عید فطر کے اور جن حضرات تک عید مبارک کے پیغام نہیں پہنچا ان سب کا عج میں دوبارہ بہت بہت عید مبارک پیش کرتا ہوں عظین گرہ میں اور ساتھ ہی جو ہے ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے ہاں جی درست نمبر دو سو ہے اور ہمارے بس دعوت شریف کے اندر پانچ وقت کے نمازوں کے بعد نواخلات کے بعد پڑھی جانے والی جو مختصر تصویحات ہیں سو سو تعداد میں سو دفعہ جانے والی جو تذویحات ہیں ہاں روزانہ کی نماز سنتیں نوخلا سب ختم ہونے کے بعد آخر میں پڑھ جانے والی سو مرتبہ پڑھ جانے والی تذویحات کی توضیحات ان کے ثواب کے بارے میں ذکر ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے تجبیہات اور وضافی اوقات ہمسا کا جو ہے دس نمبر چار ہے دس نمبر چار ہے تو منوی تو بعض کے درج کا نمبر دو سو ابلک چار ہے تو تصویر ہے عصر ہے چونکہ صبح اور زہر کا تصویر ہو گیا اور زہر کا دور شریف تھا اور ابھی عصر کے تصویر نماز عشر کے جو ہے اورات وغیرہ سے فراغت کے بعد ہاں جی درج ذیل تصویر کو سو دفعہ پڑھا کرو ہاں جی اس تصویر کو سو دفعہ پڑھنے کا ہمیں حضرت امیر کمبی سے زمدانی نے یہ تجویز دیا ہے کہ اب اس کو سو دفعہ پڑا جائیں اجان کرانی میں آپ لوگوں کو بار بار اس واقعات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تصویر اس بندے سے لیا جائے جو صاحب تصبیح ہو جنہوں نے ان تجبیحات کی حقیقت کو پا لیا ہو اور اس سے فیض ہو چکا ہو تو وہ جو فیض ہونے کے بعد جو اپنے مردین کو جو تجبیحات دیتے ہیں ان کے لیے یقیناً مؤثر واقعہ ہوتے ہیں تو امیر کبیر علیہ رحمٰ جیسے عظیم ہستیوں سے تصویر لے کے پڑھنا یقیناً چونکہ آپ مشرد کامل تھے ولی کامل بھی تھے ہاں جی اور آپ کے ہاتھوں سے آپ کتنی بابرکت ہستی تھے کتنی ہزاروں لوگ جو ہے مسلمان ہو چکے ہیں ہاں جی فرماتے ہیں ایک دفعہ جو ہے کشمیر میں آپ کے ہاتھوں سے ایک ہی دن میں چالیس ہزار لوگ مسلمان ہو گئے چالیس ہزار لوگ تو کتنی بڑی با بات ہے ہاں جی تو یہ جو ہے عظیم حشیاں ہیں ان کے تجبیہات میں برکت ہے باقی جو ہے دو نمبری لوگوں سے آپ تجویز لیں گے جن کی حقیقت کو کچھ بت نہیں ہے ہاں جی نہ انہوں نے دین پڑھا ہے ہاں جی بس ایک شہرت حاصل کر دیا ہے لیکن نہ دین پڑھا ہے نہ کسی مشدد کامل کے زیر سایہ کوئی تربیت حاصل کی ہے نہ ان کا کوئی سر پیر رکھتا ہے کوئی سلسلہ یا تحریک کا کچھ بھی نہیں ہے اچانک پیدا ہوتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے میں منشدِ ہے, کامل ہوں ہاں جی اور جو ہے ان لوگوں کو اس طرح جو ہے کہ دین بھی برباد دنیا بھی برباد کرتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں لہذا جو ہے امیر کے ہم اپنے نعروں میں بولتے ہیں مشرب حمدانیہ تو مشرق کے معنی کیا ہے پانی پینے کی جگہ ہیں جہاں ایک پانی ایک تالاب میں کئی قوم ہو تو مظہر کے لیے جگہ بنایا ہوا اس کو مشرب بولتے ہیں ہاں یہ سے مشرف مقرران باب میں ہاتھ موسا نے اپنے قوم کے لیے پتھر پہ آسا مارا تو بارہ چشمے نکل آئے مختلف جگہوں سے تو بارہ قابل تھے اور ہر قابل نے ایک ایک چشمہ ان کے نام پہ نکلا تھا اور ہر نے اپنے چشمے کو پہچان لیا تو اشتہار جو تو اپنے پانی پینے کی جگہ انہوں نے پہچان لیا تو مشرب جو ہے پانی پینے کی جگامیر کا بنا ہمیں جو پانی پلایا ہے شراب تحور پاک پانی وہ یہی ہے عبادتوں کا پانی ہے مستند نوافلات کا پانی مستند اورات و ورد وظائف کا شراب تحور ہے لہذا خدا کلین الشقوم اگر کوئی تسبیح پڑھنا ہے اگر آپ کو شوق ہے نوافلات پڑھنے کا شوق ہے تو امیر کبی صدر مدانی ہیں ان کی تعلیمات سے حاصل کریں شاہ سید محمد نورواش علیہ الرحمٰ کی تعلیمات سے حاصل کریں ان کی تعلیمات انہوں نے جو کو تجبیہ دیا ہے اسے امیر کبھی تجبیہ نوافلات دعاؤں میں امیر کبھی کی دعوت شریف معروف مشہور ہمارے لیے حجد رکھتے ہیں اس سے پڑھا کریں کیونکہ اس میں آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گا آپ کے اندر نورانیت پیدا کرے گا لیکن آپ کے لئے کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گا دماغ تو آپ کو مینٹل نہیں بنے گا آپ کو پاگل نہیں بنائے گا ہاں جی آپ کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گا لیکن فیض آپ ضرور ہوگا تو عجیہ نگرامی جو ہیں آشر کے جو تصویر ہے سودہ پڑھنے کا وہ یہ ہے سودہ پڑھنے کا استعفر اللہ ربی منکل بیو لہ یہ مبارک دعا ہے اشتاؤ منکل بے واطو اس تصویر کو سو دفعہ پڑھنا اب اس کے الفاظ کی توجہ اشتاؤ خرو پ اللہ لباس اشتاؤ خر اللہ رب عربی ادب کے لحاظ کو بہت ہی شخایا ہے جب مجکل شل مزارِ معروف سے یہ باب سر باب استفال ہوتی یہ باب طلب کے معنی میں آتا ہے یعنی استاخر اللہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں میں اللہ سے بخشش مانتا ہوں چاہتا ہوں ان معنوں میں آتا تو استاخر اللہ میں استاخر میں مغفرت طلب کرتا ہوں بخش طلب کرتا ہوں ہاں جی مغفرت چاہتا ہوں بخشش مانتا ہوں تو پھر کس سے اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے اللہ جو ہے ذات واجب الوجود کا علم شخصی اس کا معین اور مشخص نام ذات نے اپنے پسند فرمایا اور نام مبارک ہے اللہ چلّہ جلال جلالہ الح کا اللہ سے میں استاد مغرت طلب کرتا ہوں بخش اللہ سے جو کہ میرا رب ہے رب بھی میرا رب ہے رب اس میں رب بھی میں آیا میرے کے معنی میں آتا ہے رب بھی میرا رب میرا پرور تو میرا رب رب کا کیا معنیٰ آپ کو پہلے بتا چکا ہے رب جی پروردگار کے معنی میں مالک کے معنی میں آقا کے معنی میں ہے ہاں جی تربیت کرنے والے کے معنی میں بھی ہے ہاں جی ایک ایک شیخ والا نے جس مقصد کے کی الحلہ کیا اس کو اس کی اعلیٰ منزل تک آہستہ آہستہ تربیت کرتے ہوئے اعلیٰ منزل تک پہنچانے والے ذات کو رب کہتے ہیں ہاں جی رب کہتے ہیں تو رب بھی الحمد اللہ ربی میں مغفرت طلب کرتا ہوں میں بخشش مانتا ہوں ہاں جی میں بخش اور مغفرت چاہتا ہوں کس سے اللہ سے جو کہ ذاتِ واجب الوجود ہے اور وہ اللہ ربی میرا پروردگار ہے وہ اللہ میرا مالک ہے میرا آقا ہے میرا تربیت کرنے والا ہے مجھے ہاں جی عدم سے وجود میں لانے والا ہے وجود میں لا مجھے میرے اندر جتنے استعدادات ہیں قوتیں ہیں اس کو بالفیل ہاں جی عمل جو اس کو اعلیٰ مقامات تک پہنچانے والی ذات جس مقصد کے حل حلق اس مقصد تک پہنچانے والے ذات اس اللہ سے میں جو ہے وہ کہ ہاں دو میں اعظم آ ایک اللہ ایک رب ان دونوں سے جو ہے وہ سلا طلب کریں میں اللہ سے جو کہ میرا رب ہے میرا پروردگار ہے میرے مالک ہے اس سے میں اپنے گناہوں کی مخشش طلب کرتا ہوں تو عزین گرمی جب بندہ یہ بولتا ہے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں تو اس کے اندر یقیناً جب وہ یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اپنے گناہوں کا تصور آ جائے جو گناہ اس سے سرزت ہوا ہے وہ اس کے ذہن میں آ جائے ذہن میں آنے کے بعد اس سے پھر اللہ تعالیٰ کے استغفار کریں گے تو بندے کی استغفار میں جدیت آ جائے گا ہاں جی بخش معنی میں اس کے اندر جو ہے جدیت آ جائے گا سچ مچ المندگی کا احار ہوتے ہوئے بخش طلب کریں گے تو اسلح اللہ ربی مینکل ضم بن من, من سے کے معنی میں کل سب ہر تمام من کل العظم بن ہاں جی ضم کے معنی گناہ غلطی جرم ان سب کے معنی میں آتا ہے اس کے جمع جنوب آتا ہے تو منق الض یعنی ہر قسم کی گناہ سے یعنی میں اللہ رب العزت کے حضور میں استغفار مانتا ہوں بخش طلب کرتا ہوں معافی مانتا ہوں کس چیز سے ہر قسم کی گناہ سے میں ہر قسم کی چھرم سے ہر قسم کی غلطیوں سے کوتاہیوں سے جو میری زندگی میں مجھ سے واقع ہو چکی ہے تو آزان گرمی یہ جملہ بولتے ہوئے آپ انسان اپنے گھربان میں جا کے دیکھیں اپنی زندگی ابتصاد سے لے کر آج یہ تذویح پڑھ رہے ہیں ہاں جی کہ میں نے مجھ سے ہو چکے ہیں مجھ سے غلطیاں ہو چکے میں نے نماز میں کتنی کوتہاں ہیں میرے روزے میں خدنی کوتاہیاں میرے ماں باپ کی خدمت میں کتنی کوتاہیں ہیں ہاں, ہاں جی مجھے اگر کوئی ماں تھے تو اپنی اہل حیال کی واجب حقوق ادا کرنے میں کدنی کوتاہیں اگر ایک خاتون ہے تو اپنے شوہر کے ہاں جی فرائض ادا کرنے میں اس کی خدن کوتاہیں ہیں اولاد ہیں تو ماں باپ کی خدمت میں خدن کو ہوتا ہے اللہ کے فرائض میں میں نے کتنے کوتا ہے کہ واجبات انجام دینے میں کتنے ہوتا ہے کہ محرمات سے اپنے آپ کو بچانے میں میں نے کدن کو کہ ان سب کو ایک ایک کر کے اپنے ذہن میں لا کر پھر انسان زبان سے سچائی کے ساتھ اللہ کے درگاہ میں دل اور زبان ایک ساتھ رکھ کر پھر اسلّہ رب بھی مین کل ضم میں بخش طلب کرتا ہوں میرا اللہ سے جو میرا رب ہے میرا مالک ہے میرا ہے میرا پالنے والا ہے میرا تربیت کرنے والا ہے اس میں میری زندگی میں شادر ہونے والی ہر جرم سے میں مؤفرت طلب کرتا ہوں بخش مانتا ہوں ہر غلطی سے میں بخش مانتا ہوں اور ہر خطاط سے میں بخش مانتا ہوں ہر گناہ سے میں بخش مانتا ہوں تو آئندہ گرمی تو یقیناً جو ہے اللہ آپ کو پھر بخش جائے گا پھر آگے فرماتے ہیں اللہ سے سابقہ گناہوں کی بخشش ماننے کے بعد پھر اللہ سے ایک پکا وعدہ کر رہے ہیں آپ کہیں واتو لے ہاں ا واتوبلے اطوب جو ہے اس لفظ تابع یتوب توبتاً و متابن سے اس کے معنی نادم ہونا پشمان ہونا ہاں ایک معنی ایک ہے تابہ من ان معاشیت ان کے معنی گناہ سے باز آنا یعنی گناہ سے بعض آ کے اللہ کی طرف پلڑنا اتوبل اور توبہ کے ایک میں عربی لغات میں لکھا مختار صاحب میں مشہور توبہ یعنی اررجوع یعنی اتوب الہی کے زمین اللہ کی طرف پلٹ اور میں اللہ کی طرف پلڑتا ہوں اور میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں یعنی اور توبے کے معنی رجوع نہیں اور میں اپنے تمام سابقہ گناہوں سے اللہ کے حضور میں بخشش طلب کرتا ہوں معافی مانگتا اللہ اور میں تیری طرح پلڑتا ہوں اطوب الہ اور میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں کیا ہے یعنی میں اے اللہ تیرے حضور میں میں شرمندہ و نادم ہوں میں سخت پشمان نادم و شرمندہ ہوں اور اسی شرمندگی کے ساتھ میں تیرے طرح پلڑتا ہوں اور تو سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ پھر میں یہ کوتاحم نہیں کروں گا اپنی زندگی میں اب یہ خطائیں پھر دوبارہ میں مرتخب نہیں ہو جاؤں گا فل مطاب اطبہ متاب من توبہ کرنے کے معنی میں تو یہاں دعا میں جو ہے اتو ول یعنی میں اللہ کے طرف اتوبل یعنی شرمندہ و نادم ہو کر پلتتا ہوں اللہ سے مخاطب ہے و اتوبل اے اللہ میں اے میرے رب میں اپنے گناہوں سے شرمندہ و نادم ہو کر تیرے طرح پلٹتا ہوں وا تو بلے اپنے گناہوں کا احساس ادھر بھی ہے ادھر بھی گناہوں کا احساس ہے اللہ اب یہ تو بلے اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں کیا یعنی اللہ اب یہ گناہ میں دوبارہ انجام نہیں دے دوں گا اس کے مطلب یہ ہے اب میں یہ خطافی دوبارہ نہیں کروں گا اب یہ جرم دوبارہ نہیں کروں گا اللہ اب میں تیرے طرح پلٹ چکا ہوں اب جم جم دعا کا دوبارہ تو تجمیہ بن جائے گا کیا سلّہ رب منک الظم میں واتو علے یعنی میں اپنے رب آقا و مالک اللہ سے ہر گناہ جرم و غلطی کی مغفرت و بخش چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں خواتین طلب کرتا ہوں یا طلب کرتی ہوں مانتا ہوں مانتی ہوں ہاں جی اپنے رب سے اور شرمندہ و نادم ہو کر بات و شرمند و نادم ہو کر اسی اللہ کی طرف پلٹتا ہوا تو بلے یا لوٹتا ہوں لوٹتے ہوں ہوتے ہاں جی تو اجانگ العام یہ جو ہے یہ دعا حقیقت میں آپ کا ہمیشہ روزانہ پڑھی جانے والی توبے کے الفاظ سے آپ بچنے توبہ کرتا ہوں توبہ توبہ یہ خود ایک توبہ ہے جو آپ روزانہ سو دفعہ اکثر لوگ ہم نمازوں میں دو سردوں کے بیچ میں پڑھتے ہیں ہاں جی اور یہ جو کے بہترین جامع الفاظ ہے اسی کے ذریعے سے آپ پکا توحبہ اللہ کے حضور میں کر سکتے ہیں اب اس کا ثواب کیا ہے اس تجوی مبارک کا تمیر کمبیر اللہ رحمٰ فرماتا ہے مشکورات تصویر پڑھنے کے فوائد و ثواب جو ہیں پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تین چیزیں آتا فرماتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کا گناہ معاف کرتا ہے یہ تجویز جب آپ سو جا پڑیں گے نا تو پہلا ثواب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایک سال کا گنا دوسرا صواب اللہ تعالیٰ اس آدمی کو مال و دولت سے مالا مال کرتا ہے اگر کسی کی گھر میں مالی تو پر پریشانی ہے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مال و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے تیسرا صواب فرماتے ہیں اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں قبول ہوتی ہیں اس کی دعائیں جو بندہ اس دعا کو آجزی کے ساتھ پڑھیں گے ہاں اس مبارک تصویح کو استغفاریہ کلمات کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعاوں کو دوسری دعاؤں کو بھی ایک تو گناہوں کو باشے گا ہاں جی کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری دعاؤں کو بھی جو وہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے گا تو کتنا بڑا ثواف ہے حضین گرامی ہاں جی ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے ان دعاؤں کے لیے جو ہے اگر کو نماز کے بعد قبلہ روح کے پڑھنے کی فرصت ہو جائے تو نور و نالا نور ہے ورنہ آپ چلتے ہوئے ہاں جی بیٹھے ہوئے اٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہر حالت میں تجزیہات کو پڑھ سکتے ہیں خواتین گھر میں کھانا پکاتے ہوئے جھاڑو دیتے ہوئے کپڑا دھوتے ہوئے ہر حالت میں تجزیحات کو پڑھ سکتے ہیں ہاں جی ان کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے ہر چاہ نمازوں کے بعد پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے ہاں جی نجا نماز سے بیٹھ کر پڑھنے میں یقیناً زیادہ ثواب ہے اس حضور قلب زیادہ پیدا ہوگا لیکن اگر آپ ادھر ٹیم نہیں ہے اور چلتے پھرتے ہوئے بھی تصویر کو پڑھ سکتے ہیں اللہ ہم سب کے ان مقدس تجویحات کو پڑھنے کی توقی طہ اور کل کے درس میں میں ان قرآن کی روشنی میں استغفار کے حوالے سے کچھ حرائض پیش کروں گا ہاں جی تھوڑا مختصر عرائض تاکہ استفار کے ثواب اور آج ہم جان لیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی تھوڑا سا ہم نے جان لیا تھوڑا سا اور جان لیں اور استفار کو اپنی زندگی کا راہ و قرار